اس میں کس سے آئے تو پہلے لوگوں کے حالات بتاتے ہیں تاکہ تم عبرت حاصل کرو یہی بتایا گیا کہ ان دو قسموں کی آیات سے اللہ کرم فرماتے ہیں ترغیب اقبال کا ہے ارادہ فرماتے ہیں اللہ تعالی تاکہ بیان کریں احکام واسطے تمہارے یہاں جو سے مراد کیا ہے بیان کریں احکام واسطے تمہارے احکام کے نیا سے ہوں گے آیات آسرات آتو زکات وغیرہ کی حادثیا تم سونا اللہ دین امن قبل اور پتلائے اللہ تعالیٰ تم کو احوال ان لوگوں کے جو تم سے پہلے گزرے کن آیات کے اندر ہوتے ہیں آیات اس حص کے اندر اور مہربانی فرمائے تمہارے بڑے دوبا اور اللہ تعالیٰ جاننے والے حکمت والے ہیں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 احکام بیان کر کے یہ مسئلہ آتا ہے اور ارادہ کرتے ہیں وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں خیشاز کی ان تمیر میلا نظیمہ یہ کہ پھر جاؤ تم پھر جانا بڑا حق سے ادھر حق سے نیچے لکھ لو وہ پہلے ترغیب دی گئی کہ احکام کی اتبا کرو اب جرایا گیا دشمنوں سے ارادہ کرتے ہیں وہ لوگ ابتبا کرتے ہیں خیشات یہ کہ پھر جاؤ پھر جانا بڑا حق سے تمہیں ڈرایا گیا مخالفین سے تو احکام کے بیان کا پہلا فائدہ کیا تھا نسل اب دوسرا فائدہ یرید اللہ ان حفاظہ نمبر دو بیان احکام کا فائدہ نمبر دو ہے تقوی بھی ہمارے اوپر جو حکام نازل ہوئے ہیں ان میں تقریب ہے یا مشکل ہے پہلے اقوام کے اوپر بھاری تھے اکاؤن ہمارے تقریف ہے ارادہ فرماتے ہیں اللہ تعالی کہ تقفیف کریں تم سے کیونکہ پیدا کیا انسان کمزور یا لا یوحلین یہ کتنا حکم ہے جی حکم ریات گیارہواں حکم نمبر گیارہ حکم رمبر گیارہ اس معاملات اسلح معاملات اپنے معاملات ٹھیک رکھو چاہے تصرف نفسی ہو چاہے تصرف مالی ہو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 آ, نہ کسی کی جان کو نقصان پہنچاؤ نہ کسی کے مال کو نقصان پہنچاؤ ایمان والو نہ کھاؤ تم مال اپنے اپنے کا کام ایک دوسرے کے مال مانا لکھ کرو اپنے مال تو کھائے جاتے ہیں اب والم کا من کیا لکھو ایک دوسرے کے مال ایمان والو نہ کھاؤ تم ایک دوسرے کے مال درمیان اپنے باطل طریقے سے جھوٹ کرے چوری ڈکیٹی اللہ انتکون تجارہ ہاں مگر یہ کہ ہو جی کھانے کی تجارت اللہ ان تکونا تکونا کے نیچے کا ہو کو جی ہاتھ مگر یہ کہ ہو جی کھانے کی تجارت رضامندی سے تم سے تجارت کے ذریعے کھا سکتے ہو کے زمیر کہاں لوٹے گا جی عقل کی طرح وہ تجارت ہو. تجارت میں کیسے کھا سکتے ہو کہ آپ دس ہزار کی چیز خرید لاتے ہیں اور آپ تاجر ہیں تو دس ہزار کی چیز دس ہزار میں دیں گے آخر نف پانی لیں گے دس ہزار کی چیز گیارہ ہزار میں دیتے ہیں بارہ ہزار میں دیتے ہیں تو دو ہزار جو سید لیا ہے تو یہ مال کھایا ہے تجارت کے ذریعے یہ کیا ہے یہ کیا بلا کر تلو ان پوساتوں تصرف نفسی بھی نہ کرو غیر مشہور طریقے پہ اور نہ قتل کرو اپنے لوگوں کو بے شک اللہ ہے ساتھ تمہارے مہربان و میاں پلزالے گا تخلیف اور جس شخص نے کیا یہ کام ادوالم ظلم زیادتی کے ساتھ اور ظلم کے ساتھ جس شاہ نے کیا یہ کام زیاتی کے ساتھ اور ظلم کے ساتھ یہ آج کل ہوتے ہیں نا بڑے سردار قسم کے لوگ سمجھے وہ خادشرا سے بھی زیادتی کر جاتے ہیں خاد شرح سے مثال اور ایک نوکر ہے اس کا اس نوکر سے بھی غلطی ہو گئی ہے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 وہ نوکر غریب جڑ کے دوڑا اور قریب جھوپڑی تھی اس کے اندر بھاگ گیا اندر سے کونڈی دے دی اس حبیص نے کیا کیا اس کی جھوپڑی کو آگ لگا دی آگ میں جل دیا اتنی بھی زیادتییں کرتے ہیں خیر رہ گیا کوئی عرصہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ایسا عذاب بھیجا کہ اس کو کال ہو گیا کیا ہو گیا جی ہو گیا اور کے ساتھ نوکروں کو کہتا تھا کہ میں اپنا ذمہ دار پھرتا ہوں گاڑی میں بیٹھ جاتا کار کے اندر سے پھرتا ایک دفعہ کار کے اندر بیٹھا چل تو نہیں سکتا تھا وہ کندو کر کار میں بٹھا کے وہ کہیں دور چلا گیا وہ خدا کی قدرت کسی طرح اس کی گاڑی کو آگ لگ لگی وہ مر گیا گاڑی کے اندر تڑپ تڑپ کے جو جلاتا ہے کسی کو وہ بھی جلتا ہے تو شما جلتی رہتی ہے پروانہ جل جانے کے باہر اس نے اس کو جلایا خدا نے اس کو جلا دیا یہ زیادتی نہیں کہ تھوڑی سزا دینی ہے اور زیادہ سزا دو اور جو شاست کرتا ہے اس چیز کو زیادتی کے ساتھ یعنی حد سے بڑھ جاتا ہے اور ظلم کے ساتھ ظلم تو, ظلم تو ظاہر ہے نا ظلم نہیں ہو رہا لا القاتل یا در کا چلا مقدول فیمہ یہ ایک دوسرے کو جو مار رہے کساس لے رہے ہیں کیا یہ نا حق مارنا ہے یہ حق مارنا ہے حدیث پاک میں ہے آخر زمانے کے اندر گڑبڑ ہوگی ہر کا لب حرج ہوگا سا بن یار کیا کیسے ہوگا شرما لا یا القاتل کا چل قاتل کو پتا نہیں ہوگا کہ اس کو میں کیوں قتل کر رہا ہوں بھائی پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا دشمن ہے اور مقتول کو پتہ نہیں کہ میں کس جرم میں مارا جا رہا ہوں تو میرے آقا کی باتیں تو سچی ہیں جی. تو جو یہ کام کرتا ہے پس انکری میں داخل کرنے کے ہم اس کو لار کے اندر اور یہ بات اللہ پہ آسان ہے ان تک تعلیم بشارا ہے بھائی انسان ہے انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں خطا کا پتلا ہے لیکن انسان کو چاہیے حت تلوسا کبیرہ گناہ سے بچے صغیرہ گناہ سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے کبیرہ گناہ سے بچے تو آپ نوجوان آدمی ہیں ایسے خوبرو لڑکے بھی آ جاتے ہیں بے ریج تو شیطان ایسے وسطہ ڈال دیتا ہے اس پہ نظر بند ہو جاتی ہے پھر آدمی کی نظر بد پڑھے پڑھے تو لاہو لا ہو ہوا تھا اللہ بلا پڑھ کے منہ پھیر لے ٹھیک ہے نا یہ تھوڑی غلطی ہے اس سے ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ عشق لگاتا لگاتا بڑی غلطی کے اندر ملوث ہو جائے یہ بات سمجھ یا نہیں یا بازاروں میں آدمی جاتے ہیں ایسے اور صورتیں نظر آتی ہیں تو انسان خیال کرے دیکھو دی بشارت ان تجو کبائے ہونا ہو اگر بچ گئے تم کبیرہ ان گناہوں سے جن سے تم روکے جاتے ہو تو نبران ہم سیاست گم مٹا دیں گے ہم تم سے تمہارے چھوٹے گناہ کبیرہ گناہ سے تم بچے نا تو جو بری نگار ڈالی تھی وہ بھی معاف ہو جائے گی وہ بھی معاف ہو جائے گی ایسے میں وہ قرآن نہیں کہتا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 میں نے اس کو کہا میری خواہش پوری کر اس نے کہا کہ سو اشرف کتنی کہا کما کے دو میں کماتا رہا کماتا رہا اشرفی اس کے سامنے دے دی برائی کے ارادے سے بیٹھا اس نے کہا اتنا اللہ خدا سے ڈر میں ڈر کیا اے اللہ یہ جو میں نے نیک کام کیا ہے اس کے سباب ہماری غار کا دہانا کھول دے اکاؤنٹا نے نیک کام کیا تھا بنواد پڑی تھی حالانکہ عشق لگاتا رہا اس کے اوپر پیسے کماتا رہا غلطی کی وہاں جایا بیٹھا سب غلطی کی لیکن آخر کے اندر خدا سے ڈر گیا گناہ سے بچ جانا بڑی عبادت ہے گناہ سے بچ جانا بڑی عبادت ہے اتہ کل مہارے میں تھکون آپ مہارے سے بچو سب سے بڑی ہے بات ہے سمجھ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 اب ایک سردار ہے بیٹھا ہوا ہے جی سچ بھی بولتا ہے لوگوں کو کھلاتا پلاتا بھی ہے انصاف بھی کرتا ہے لوگ کرتے ہیں بڑا ولی اللہ ہے بڑا ولی اللہ ہے نماز ایک نہیں پڑھتا ولی اللہ ہے فاسک پاجرا ہے یہ بھی سیاسی حقوق کہتے ہیں بڑا لیک ہے تر کے فرائض جو ہے یہ بھی پیش ہے گناہ کبیرہ دیکھو جی کبیرہ گناہوں سے بچو اللہ کرم فرمائیں گے سری را گنا تمہارے پٹا دیں گے پھر میں بد خل حکم اور داخل کریں گے ہم تم کو مت خلن کریما ایسی جگہ کے اندر جو معزز ہوگی کریما نا مؤزت جگہ بلا تم یہ حکم نمبر کتنا ہے جی حکم ریت بار حکم ریت بار بعض عورتوں کے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 تو اللہ تبارک و تال نے فرمایا ایسی چیز کی تمنا نہ کیا کرو جو آد تن ممتنع ہے آد تن کیا ہے فی اللہ کے آگے تو مشکل نہیں ہے اللہ عورت با... کو مرد مرا لیکن آد تن ایسے ہے تو ممتن آتے آدیا کی تمنا نہ کیا کرو جیسے تم تمنا کرو کاش کہ ہم بیویاں ہوتی تم تمنا کرو ٹھیک ہے جی آدھا بیوی بنڈی کا ہے مشکل ہے سکتے ہو کہ ہم تکلیفیں اٹھاتے ہیں کماتے ہیں بھاگتے ہیں پھرتے ہیں خرچہ ہمارے سیر کے اوپر بیوی ہوتی تو مزے ہوتے مندہ ہو کہ میرا کتنے ہے جی بس یہ کیا ہے جی لکھ لو ناہی یہ آستمنی یہ مشکل لفظ لکھاتا ہوں تاکہ آپ کو ٹریننگ ہو جائے عربی لفظوں کی مشکل لفظوں کی ناہی یہ اتمنی ممتا نے آدیا ممتا نے آدیا کی آرزو نہ کرو اس سے رکا گیا ناہی یہ استمنی ممتا نے آدیا یہ سمجھ آ جی ممتن آتے آدیہ کی آرزو نہ کرو اور نہ آرزو کرو اس چیز کی کہ فضیلت دی اللہ نے ساتھ اس چیز کے بعض تمہارے اوپر باس کے وہ کس کی تمنا نہ کرو لکھڑوں کنارے پہ جیسے مرد ہونا لرجال نَصِيبٌ ممک کا واسطے مردوں کے حصہ ثواب کا ہے غصے کے کماتے ہیں اور واسطے عورتوں کا بھی حصہ ثواب کا ہے تو کماتی ہیں بس اللہ اور سوال کرتے رہو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں والنا موالیہ جالنا موالیا لکھو ان کی ایک تمنا تو یہ بھی تھی نا کہ میراث کا حصہ ہمیں کچھ زائد ملے فن اللہ نے مقرر کر دیا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 چھٹا حصہ لوں گا تو با لمال کا یہ چھٹا حصہ ہوتا تھا دوستوں کا لیکن اب ہے اب نہیں ہے کیونکہ مقرر ہو چکے لیکن اب جب نہیں ہے تو کیسے دوست کو راضی کیا جائے اس کو راضی کرنے کی صورت وسیع تو ہے کیا غریب یار ہے تو اس کے لیے کر جائے وسیع ہے وسیعت کا ہے اور بیٹو کو بھی کہ حسن سلوک کرو اس کے ساتھ کیا کرو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 کھانا بھی کھلایا دس روپئے بھی دیے میں نے کہا جب تک تو زندہ رہے مجھ سے دس روپئے لے جایا کر اب وہ مر گیا ہے جب تک زندہ رہا تو والد کا جو ہو وہ بھی انسان کو جاری رکھنی چاہیے شریعت کہتی ہے دیکھو جی پر میں بلدین آدت یہاں پہنچ گئے نا اور وہ لوگ جن کے ساتھ گرہ باندھی ہے تمہارے دائیں ہاتھ نے یاری جو لگاتے تھے نا دائیں دائیں ہاتھ دیتے تھے کال اقرار کرتے تھے یہ گرے باندھی نا اور جن لوگوں کے ساتھ گرے باندھی تمہارے دائیں ہاتھ ہونے یعنی ان سے تمہارا معاہدہ ہوا فاتو ہوں نصیب ان کو دو حصہ ان کا تو پہلے کون سا حصہ تھا چٹا اب وہ منسوخ ہے اب کیا ہے وسیعت اور حسن سلوک وسیعت اور